حزب اللہ من الشيطان الرجیم بسم اللہ الذي الرحیم لكم البحر البحرٰ لجری الفلقفی بأمره ولتبتغوا من منفلِ ولعلكم تشکرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جمي عامن إن في ذلك لا آيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يخفروا للذين يخفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون مقصد سورہ جاسیہ کا شرک فعا کی نفی اور اس دعوے پر وارد ہونے والے شبہات میں سے دسواں شبہ اس صورت میں ذکر کیا گیا ہے یہ مضمون حوامی میں صبا کا حامی مومن سے شروع ہے اور یہ سات صورتیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ مربوط چلتی ہیں اسی وجہ سے نزولاً بھی ایک دوسرے کے بعد ہیں اور ترتیباً بھی قرآن مجید میں ایک دوسرے کے بعد ہیں سورہ حامی مومن میں یہ دعویٰ ذکر کیا گیا تھا کہ پکار کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے اور توحید کا دعویٰ یہ بیان کیا گیا تھا آیت نمبر چودہ میں آیت نمبر ساٹھ میں اور پینسٹھ میں فد اللہ مخلث نل الدین وکال رب کو مدعونی استجب لقُم ہو الح اللہ فدعُ مخلصی الہ الدّین یہ جی پھر اگلی چھ صورتوں میں اسی دعوے پر وارد ہونے والے شبہات اور اعتراضات کے جوابات دیے جاتے ہیں صور حامی مسجدہ میں اس دعوے پر وارد ہونے والے چار شبہات کے جوابات دیے گئے یہ پہلا شبہ کہ آپ کی بات کی سمجھ نہیں آتی و کالو کلو بنا فی اکن نتما تدڑہ علئی یہ تو اس کا جواب آیت نمبر 6 میں دیا گیا قل ان نما انبشرم مسلکم دوسرا شبہ کہ ہم تو خواب میں ڈرائے جاتے ہیں اور تم کہتے ہو یہ جی کہ غیر کو پکارنا اللہ کے بغیر کسی ولی نبی کو حاجات میں پکارنا یہ کوئی فائدہ نہیں دیتا حالانکہ ہم تو دیکھتے ہیں لوگوں کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں اور نیک ولی وہ ہمارے خواب میں بھی آتا ہے تو اس کا جواب آیت نمبر پچیس میں دیا گیا وقت نالحم قرآن کہ ہم نے ان پر شیاطین کو مسلط کیا ہے جو ان کے دوست بنے ہیں اور وہی انہیں یہ برے عقیدے یہ مزین کرتے ہیں شرک کے عقیدے کو ان کے لیے مزین کیا ہے اور خوبصورت بنایا ہے کہ تیسرا اعتراض آیت نمبر چوالیس میں یہ کہ یہ قرآن یہ پیغمبر نے اپنی طرف سے اس لیے بنایا ہے کہ قرآن بھی عربی پیغمبر بھی عربی یہ تو قرآن نے جواب دیا یہ کہ اگر کسی اور زبان میں نازل کیا گیا ہوتا تو تب بھی تم کہتے اور اعتراض سے تمہارا منہ بند نہ ہوتا اور پھر کہتے کہ آجمی و عربی پیغمبر آجمی قرآن عربی پھر بھی تم اعتراض کرتے چوتھا اعتراض آیت نمبر پینتالیس میں کہ ایک ہی مرتبہ میں کیوں نازل نہیں ہوا تو قرآن نے جواب دیا موسا کو یکبارگی دیا گیا تھا تو کہاں سب نے مانا تھا وہاں پہ بھی تو اختلاف ہوا تھا سورحامی شورہ میں مزید تین شبہات اور اعتراضات ذکر کیے گئے کہ یہ جو مقصد ہے کہ ایک اللہ پکار کے لائق ہے کوئی اور نہیں یہ بات صرف آپ کرتے ہیں اور آپ کے علاوہ کسی نے نہیں کہی آپ سے پہلے یہ تو اس کا ایک جواب آیت نمبر تین میں کدا لکیو من نقبلک یہ وہی ہے اللہ کی جانب سے وہی کی گئی ہے اور دوسرا جواب آیت نمبر تیرہ میں کہ آپ سے پہلے یہ تمام پیغمبروں کو یہ وہی کی گئی تھی شرعکم ندین ماوسہ بہ نوہن و لدی اوح علیق و ماوسہ بہ ابراہیمہ و موسا و عیسیٰ انعقیم الدین ولا تفرقوفی تمام پیغمبروں کو اللہ نے اسی توحید کی دعوت دی تھی اور تمام پیغمبروں کے اصول وہ یکساں ہیں اور وہ ایک جیسے ہیں پھر اگلا شبہ اور اعتراض کہ تمام علماء آپ کے خلاف ہیں اس کا جواب کہ جو خلاف ہیں تو وہ باغی ہیں اور وہ بغات ہیں انہوں نے اختلاف کیا ہے کوئی علم کی بنیاد پہ نہیں بلکہ بغ امبئے نہم زد اور اعینات کی بنیاد پر وہ اختلاف کرتے ہیں اور یہ آیت نمبر چودہ میں تھا دوسرا جواب آیت نمبر اکیس میں یہ اللہ نے تو حلال حرام مقرر کیے ہیں کیا ان لوگوں کے کوئی الگ سے شرکا ہیں کہ انہوں نے ان کے لیے حلال حرام مقرر کیے ہیں ام لحم شرکاء لہم شرع الحم ندی نمالم یازم بح اللہ اور تیسرا شبہ شبہ سورہ حامی شورہ میں کہ تمام کتابیں آپ کے خلاف ہیں اس کے پانچ جوابات دیے گئے تھے کون سی کتاب یہ اگر مراد قرآن ہے تو آؤ جس بات میں اختلاف ہے قرآن میں اس کا حل ڈھونڈتے ہیں آیت نمبر دس میں وہ مختلف تم فی منشئی انف حکمہ دوسرا جواب آیت نمبر پندرہ میں وقل آمن تو بیما اللہ ہوتا میں تو اللہ کی کتاب پر ایمان لایا ہوں تیسرا جواب آیت نمبر سترہ میں کہ آؤ میزان کی اس کتاب پر تولتے ہیں چوتھا جواب آیت نمبر سینتالیس میں اس لِرَبِّكُمْ الرب رب کی بات مانو اور رب کا حکم مانو اور پانچواں جواب آیت نمبر باون میں و کزا ما کن تدری ملکتاب ولی ایمان ایمانیات کی کتاب تو قرآن ہے سورہ زخرف میں یہ آٹھواں شبہ یہ ذکر کیا گیا کہ ہم تو انہیں خدا نہیں کہتے ہم تو جو انہیں پکارتے ہیں تو یہ ہمارے سفارشی ہیں اور یہ ہمارے وسیلے ہیں اور یہ ہماری سفارش کرتے ہیں اللہ کے دربار میں تو قرآن نے جواب دیا آیت نمبر 86 میں ولام لکلدین شفا آ کہ اللہ کے بغیر کوئی سفارش کا مالک نہیں ہے اور اللہ سے کوئی کسی کو بزور چھڑوا نہیں سکتا ہاں شفا تھ ازنی وہ ہوگی اللہ من د بالحق وحم یا اور اس کے علاوہ چھ مزید شبہات ذکر کیے گئے آیت نمبر پندرہ میں اور آیت نمبر بیس میں آیت نمبر بائیس میں تیس اکتیس اور ساٹھ میں یہ آیت نمبر پندرہ میں ذکر کیا گیا کہ یہ تو اللہ کے چہیتے ہیں وجالو لہو من عبادی ہی جز آ اور آیت بیس میں اس شرک پر اللہ راضی ہے آیت بائیس میں ہمارے آباء اجداد کا طریقہ تھا اورائت تیس میں کہ یہ قرآن جادو ہے اوریت بتیس میں کہ کسی بڑی شخصیت پر لو لانز لحاد القرآنت عظیم اور رایت نمبر ساٹھ میں کہ فرشتہ پیغمبر کیوں نہیں آیا گزشتہ صورت میں سورہ دخان میں نواں شبہ وہ ذکر کیا گیا کہ چلو شاید کہ سن لیں ہم تو اس لیے پکارتے ہیں یہ یقین نہیں ہے لیکن کیا پتا وہ ہماری فریاد سن لیں تو اس کا جواب آیت نمبر چھ میں دیا گیا انہوں ہوا سمیع العالیم وہ یقینی سمیع اور علیم کو چھوڑ کر کیوں شک پر جا رہے ہو اور کیوں شک کی بنا پر عقیدہ اختیار کیا ہے اس صورت میں دسواں شبہ ہے دسواں شبہ وہ یہ ہے کہ ہمارا یہ دین یہ پرانا ہے اور تمہارا دین نیا ہے ہم اپنے بزرگوں کے اس پرانے دین کے تابے دار ہیں تو جواب آیت نمبر اٹھارہ میں سمجالہ کا شریعت من المرفت طب ولاطت طب احو اللہ دین لا عالمون دین میں یہ کوئی پرانا یہ نہیں ہے دین میں یہ جی اللہ کے حکم کی تابے کرنی پڑے گی دین میں نازل کردہ شریعت کی تابے وہ ضروری ہے اور لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلا جاتا یہ جی اگر بڑے وہ دین کے اور شریعت کے تابے دار ہیں تو ان کی تابیداری کرو لیکن اگر وہ انہوں نے اپنی خواہشات سے عقیدے بنائے تھے اور اپنی خواہشات کے پیچھے وہ چل رہے تھے تو دین میں پھر ایسے بڑوں کی بات وہ نہیں مانی جاتی سورت کے آغاز میں ترغیب القرآن دیا گیا اور پھر پانچ عقلی دلائل یہ ذکر کیے گئے تین آیات میں پہلی دلیل عقلی ان نفِ سماوات ول اردی لیاتین دوسری دلیل عقلی آیت نمبر چار میں وفی خلق کم وما بسمندابن کہ تمہاری پیدائش میں اور ان تمام جانداروں جنہیں اللہ نے اس سرزمین پر پھیلایا ہے اور اس کرد پر پھیلایا ہے ان کی پیدائش میں نشانیاں ہیں اللہ کی توحید کی اور تین دلائل آیت نمبر پانچ میں ذکر کیے گئے وخدلاف لنار رات اور دن کے ادلنے بدلنے میں اور چوتھی دلیل عقلی و مان انضل اللہ میں نسمائے فہل اردبا دماطہ یہ چوتھی دلیل عقلی کے اوپر سے بارش برساتا ہے اور اس کے ذریعے زمین کو تازگی دیتا ہے اور پانچویں دلیل عقلی و تصریفر ریاح اور ہواؤں کے چلنے میں نشانیاں ہیں اللہ کی توحید کی تو پھر قرآن نے زجر دیا مرزین کو کہ قرآن سے اعراض کرنے والوں کے لیے جب قرآن پر یہ لوگ ان کی اصلاح نہیں ہوتی تو اللہ کی کتاب کے بعد اور اللہ کی آیتوں کے بعد یہ لوگ کس چیز پر ایمان لائیں گے اور پھر قرآن سے اعراض کرنے والوں کو یہ پانچ عذابوں کے زواجر دیے گئے پانچ عذابوں کے زواجر دیے گئے پانچ آیات میں سات آٹھ نو دس اور گیارہ پانچ عقلی دلائل ذکر کیے گئے اور پانچ آیات میں یہ قرآن سے ایراض کرنے والوں کو یہ پانچ زواجر دیے گئے عذاب کے پہلا زجر آیت نمبر سات میں ویل ہلاکت ہے پھر اگلی آیت میں فبشر ہو بذابن علیم اسے خوشخبری دو اس دردناک عذاب پر پھر اگلی آیت میں اولاک لہم عذاب المحین ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے اور پھر اگلی آیت میں و عذاب عظیم اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے عام طور پہ قرآن میں یہ تینوں سزائیں کہ بے عذاب ان علیم عذاب المحین عذاب العظیم یہ تینوں ایک جگہ پر عموماً جمع نہیں ہوتے لیکن قرآن کے منکر کو اور قرآن سے اعراض کرنے والوں کو یہ تینوں عذاب یہاں پہ اکٹھے کیے گئے ہیں دردنا کا آزاب رسوا کرنے والا عذاب بڑا عذاب اور پھر آیت نمبر گیارہ میں پانچویں مرتبہ لہم آذاب مررجن علیم اور ان کے لیے عذاب ہے مررجن رجز یہ بھی عذاب کو کہتے ہیں لیکن گندے آذاب کو کہتے ہیں یعنی ان کے لیے عذاب ہے دردناک عذاب ہے لیکن اس گندے عذاب سے ایک عذاب ہو اور وہ بھی پھر گندا عذاب ہو تو یہ مصیبت کے اوپر مصیبت ہے اب اس آیت میں آیت نمبر بارہ میں یہ چھٹی دلیل عقلی ہے اور آیت نمبر تیرہ میں ساتویں دلیل عقلی پھر اگلی آیت میں آیت نمبر چودہ میں ایمان والوں کو یہ ادب دیا گیا ہے کہ وہ یہ ادب دیا گیا ہے کہ جو لوگ وہ توحید نہیں مانتے وہ آخرت نہیں مانتے یہ تو ان کے ساتھ نہ الجھیں ان کے ساتھ الجھنا یہ مفید نہیں ہے بلکہ ان سے اعراض کریں ان سے منہ پھیریں وجہ یہ کہ یہ لڑنا جھگڑنا یہ قرآن ایک داعی کے مناسب نہیں ہے قرآن کے دائ کے مناسب یہ نہیں ہے اور پھر اگلی آیت میں ان کے لیے بشارت ہے منامل صالحی بشارت ہے عمل صالح کرنے والوں کے لیے اور جو برائی کرتے ہیں اور جو برے اعمال کرتے ہیں تو ان پر ان کی سزا ہے تو پہلے چھٹی دلیل عقلی یہ اللہ الذي سخر القُم یہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے تابع کیا ہے تمہارے فائدے کے لیے لکم لام لفا جس نے تابع کیا ہے تمہارے فائدے کے لیے البہرا سمندر کو لتجری الفلک فی ہے بے امرے یہ جی تاکہ کہ چلیں کو کشتیاں فی اس سمندر میں بے ہی اللہ کے حکم سے یہ جی اللہ کے حکم سے یہ کشتیاں یہ اس میں چلیں ویسے سائنسی طور پر تو جب سائنسدان اس کی وجہ جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک جی چھوٹا سا کیل یہ جب آپ پانی میں گراتے ہیں تو وہ کیل وہ ڈوب جاتا ہے لیکن دوسری جانب جی اتنی ہزاروں ٹن اور لاکھوں ٹن ایک کشتی ہوتی ہے کہ جس کا لاکھوں ٹن اپنا وزن ہوتا ہے اور پھر اس پر لاکھوں ٹن سامان جو ہے وہ لادا گیا ہوتا ہے تو فزکس جو لوگ پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اصل میں جب کسی چیز کی ڈینسٹی وہ پانی سے وہ کم ہو تو وہ چیز اس میں ڈوبے گی نہیں اور جب کسی چیز کی ڈینسٹی وہ پانی کی ڈینسٹی سے وہ زیادہ ہو تو وہ چیز وہ اسی لیے کیل کی جو ڈینسٹی ہے تو وہ پانی کی ڈینسٹی سے زیادہ ہے لیکن دوسری جانب کشتی کی جو ڈینسٹی ہے تو وہ پانی کی ڈینسٹی سے وہ کم رکھی جائے گی تو اسی لیے وہ ڈوبے گی نہیں یہ وہ سائنسی فارمولا ہے لیکن یہ قرآن مجید کہتا ہے اور یہی عقیدہ ہے ایک چیز ہوتی ہے بظاہر کہ اس پر عقیدہ اختیار کرنا پڑتا ہے عقیدے کی حد تک وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ یہ اللہ کے حکم سے چل رہا ہے اور جہاں تک ظاہری اسباب کی بات ہے تو دنیا وہ ظاہری اسباب کے تابے ہے یہ گزشتہ صورت میں بھی ہم نے اس کی مثالیں وہ ذکر کی تھیں کہ جنت یہ انسان کو اپنے اعمال کی وجہ سے وہ ملتی ہے اعمال یہ ظاہری سبب ہیں لیکن قرآن کہتا ہے کہ جنت قرآن اور حدیث میں یہ ہے جیسے بخاری کی روایت میں کہ کوئی بھی شخص وہ اپنے عمل کے بلبوتے پہ جنت میں داخل نہیں ہوگا صاحبہ نے پوچھا اللہ کے پیغمبر آپ بھی انہوں نے کہا ہاں میں بھی ہاں یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہوگا اور اللہ کی رحمت سے ہوگا تو یہ اللہ کے فضل و کرم سے اور اللہ کی رحمت اس پر عقیدہ رکھنا ہے کہ جنت میں ایک انسان جائے گا یہ اللہ کے فضل و کرم سے انسان خواہ جتنا بھی عمل کرے ایک ہے عقیدے کی حد کی بات اور ایک ہے پھر اس کے لیے عمل کرنا تو عمل وہ بھی ظاہری اسباب وہ بھی اختیار کیے جائیں گے تو یہاں پہ بھی یہ کشتیاں یہ جو سمندر میں چلتی ہیں تو یہ اللہ کے حکم سے چلتی ہیں جس نے تابع کیا ہے تمہارے فائدے کے لیے سمندر کو لے تجری فِيهِ بِأَمْرِ بے امرے تاکہ چلے کشتیاں فی اس میں بے ہی اللہ کے حکم سے وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ہی اور تاکہ تم تلاش کرو منفلی ہی اللہ کا فضل کہ یہاں پہ فضل سے مراد رزق حلال ہے نمازی جب مسجد میں داخل ہوتا ہے تو مسجد میں چونکہ انسان جنت حاصل کرنے کے لیے داخل ہوتا ہے تو اسی وجہ سے دائیں پاؤں مسجد میں داخل کیا جائے گا اور یہ دعا مانگی جائے گی اللہ افتح لی ابوا برحمتِ ویسے حدیث میں سنن کی روایت میں یہ آتا ہے بسم اللہ و والسلام وسلام رسول اللہ کامل دعا یوں ہے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ. اللہم افتح لی ابوا برحمت کہ اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے مسجد میں داخل ہوتے وقت اور جب مسجد سے بندہ باہر نکلتا ہے تو چونکہ باہر دنیا میں پھر انسان رزق حلال کی تلاش کے لیے نکلتا ہے تو بایاں پاؤں مسجد سے باہر نکالا جائے گا اور یہ دعا پڑے گا اللہ انی اص من فضلک کہ اے اللہ میں تم سے اب تمہارے فضل کا سوال کرتا ہوں یعنی رزق حلال کا سوال کرتا ہوں یہ ایسا نہیں کہ مولوی کی طرح پھر مسجد میں بیٹھے رہو اور بلکہ مولوی تو اپنا فضل جو ہے وہ مسجد میں ہی تلاش کرتے ہیں کیونکہ یہ جی آج امامت یہ ان کا پروفیشن ہے اور آج امامت یہ ایک پیشہ بن گیا ہے وہ اسی امامت کو پیشہ اختیار کیے ہوئے ہیں اور اسی سے وہ رزق کماتے ہیں اور اگر پوچھو کہ تم کون ہو مسلکی کی طور پر تم کون ہو تو ہنفی کہتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ کل تعطن یختص و المسلم مسلم فل علیہ حرام ہر وہ طاعت کے جو مسلمان کے ساتھ خاص ہے اس پر اجرت لینا یہ حرام ہے جیسے امامت ہے جیسے آزان ہے عجیب بات تو یہ ہے کہ اس پر عجیب بات تو یہ ہے کہ اس پر اللہ سے اجر کی بھی امید رکھتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہوئے اور اس پر مال بھی لیتے ہیں دنیا بھی لیتے ہیں اور اس پر اللہ سے اجر کی بھی امید رکھتے ہیں حالانکہ اخلاص یہ ہے کہ بندہ اس میں سے کوئی تماو نہ کرے اور اگر بندہ پڑھائی بھی تو پھر اس پر اجر کی امید جو ہے وہ نہ رکھے کیونکہ دنیا میں تم نے وہ سب کچھ وہ لے لیا ہے پھر اللہ سے تم اجر کی کیا امید رکھتے ہو بولے تب تغو منفلی ہی اور تاکہ تم تلاش کرو منفلی ہی اللہ کے فضل سے یہ آج افسوس یہ ہے کہ علماء طبقے سے لوگوں کا یہ اعتماد یہ کیوں اٹھ چکا ہے کیونکہ دین کو انہوں نے ذریعے معاش بنا دیا ہے نکاح بغیر پیسے کے پڑھاتے نہیں ہیں قرآن کا درز بغیر پیسوں کے کراتے نہیں ہیں حدیث کا درز بغیر پیسوں کے کرتے نہیں ہیں یہ الغرض دین کے ہر کام کو اسی لیے جنازہ وہ بھی اس پر بھی تجارت ہے نکاح پر بھی تجارت ہر چیز پر تجارت ول تب یہی <تشکرون> وجہ ہے کہ جی احناف ساتویں آٹھویں صدی تک احناف کے جتنے علماء تھے تو اکثر علماء یہ جی ان کے ناموں کے ساتھ ان کا پیشہ وہ لکھا جاتا تھا ابو بکر جساس یعنی وہ ابو بکر جو چونے کا کام کرتے تھے اسی طرح ابو بکر خصاف وہ ابو بکر جو موچی تھے اور وہ لوگوں کے جوتے سیتے تھے اور جوتے مرمت کرتے تھے اسی طرح شمس الائمہ الحلوائی یعنی وہ بڑے عالم کہ جو حلوہ بناتے تھے اور سویٹس کا کاروبار کرتے تھے اور اس سے اپنا پیٹ پالتے تھے اسی طرح امام قدوری قدوری مختلف اقوال ہے ایک قول اس میں یہ ہے کہ یہ قدر سے ہے اور قدر ہانڈی کو کہتے ہیں یعنی وہ شخص جو ہانڈیوں کا ہانڈی بناتا تھا مٹی سے اور پھر اس کا کاروبار کرتا تھا امام ماوردی ما الورد گلاب کے پانی کو کہتے ہیں یعنی وہ شخص کہ جو فریگرنس اور خوشبو اور عطر کا کام کرتا تھا تو ہر عالم کے ساتھ ان کا وہ پیشہ وہ لکھا جاتا تھا جب سے دین کو ذریعہ معاش وہ بنا دیا گیا ہے اور دین کو ہی اپنے پیٹ پالنے کا ذریعہ یہ بنایا گیا ہے تو دین پر سے لوگوں کا اعتماد بھی اٹھا ہے اور علماء کا وہ مقام وہ بھی کم ہوا ہے بعض لوگ ہم سے یہ گلا کرتے ہیں کہ یہ علماء کی گستاخی کرتے ہیں ہرگز نہیں بلکہ قرآن اور حدیث میں اگر یہ جی اللہ کے جنگ کی کوئی وعید آئی ہے تو دو چیزوں پر آئی ہے ایک سود کے معاملے میں اور دوسرا کہ اللہ کے دوستوں کے ساتھ دشمنی کرنا یہ اللہ کی جنگ کو دعوت دینا ہے علماء یہ تو اللہ کے دوست ہوتے ہیں تو کیا ہم اللہ کی جنگ کو دعوت دیں دراصل یہ ہم ان علماء سو کی بات کر رہے ہیں کہ جو جن کے جن کے پاس اخلاص نام کی کوئی چیز نہیں ہے ہر چیز میں وہ لوگوں سے بس مال بٹورتے ہیں اور دین کو انہوں نے اسی مقصد کے لیے وہ بنایا ہے یہ جی آج اگر کسی سے پوچھو تو اگر باپ مولوی ہوتا ہے تو بے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جی تو قرآن مجید نے یہاں پہ بولے تب من فضلی فضل کا اطلاق رسق حلال پر ہوتا ہے ولے تب تغو منفلی ہی تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ کے عذاب کو ہم دعوت نہیں دیتے بلکہ ہم تو انہیں غیرت اور عزت کا راستہ اختیار کرنے کا اور اپنانے کا راستہ بتاتے ہیں کہ عزت کا راستہ بندہ اختیار کرے اور دین کے لیے وہ عزت کا ذریعہ بنے نہ کہ وہ دین کے لیے وہ شرم اور ذلت کا وہ سبب بنے ول تب تغو ہی اور تاکہ تم تلاش کرو منفدلی ہی یہ اللہ کے فضل سے یہ نرسق حلال سے ولا اللقم تشکرون اور تاکہ تم شکر ادا کرو اللہ کا وسخر لَكُمْ یہ ساتوی دلیل عقلی وسخر القم ما فماوات و ما فل عرد اور تاب کیا ہے اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے وہ جو اوپر آسمانوں میں ہے اور وہ جو نیچے زمین میں ہے جمیع من ہو جمی من اس میں یا تو یہ جمی من ہو ما قبل سے یہ تاکید ہے اور یا یہ ما قبل سے سخ خرا کا جو فائل ہے اس سے حال ہے یعنی جمی من ہو یہ ساری کی ساری نعمتیں من ہو یہ اللہ کی طرف سے ہیں یہ سب کی سب یہ اللہ کی طرف سے ہیں یا اے تقید و ہو عقیدہ رکھو کہ یہ سب یہ اللہ کی طرف سے ہیں جو بھی چیزیں اللہ نے پیدا کیے ہیں اوپر آسمانوں میں اور نیچے زمین میں یہ سب کی سب یہ اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ کی جانب سے جیسے سورہ نحل میں آیت نمبر 53 میں کہا گیا تھا وما مِّن مابمنمتن فَمِنَ اللہ اور تم پر جو بھی نعمت ہے یہ اللہ کی جانب سے ہے اسی طرح سورہ ابراہیم آیت نمبر چونتیس میں وہ آتا کمن کل لما سا اور تمہیں اللہ نے وہ تمام نعمتیں دی ہیں کہ جو تم نے مانگی تھیں زبان حال کے ساتھ اسی طرح سورہ لقمان آیت نمبر بیس میں گزرا تھا وس عَلَيْكُمْ کم نعمہ ظاہر اور اللہ نے ظاہر اور باطن تمام نعمتیں وہ تم پر پوری کی ہیں یہ سب کی سب یہ اللہ کی طرف سے ہیں ان نفیدہ لِق الیات القومی یا تفکر بے شک ان نفیدہ لکھا بے شک ان دلائل میں لا ضرور نشانیاں ہیں اللہ کی وحدانیت کی اس قوم کے لیے یہ کہ جو غور اور فکر کرتے ہیں ان دلائل میں یا اللہ کی کتاب میں ابصایت میں ادب ہے ایمان والوں کو ایمان والوں کو ادب ہے کیونکہ جب منکر وہ توحید کے دلائل سے انکار کرتا ہے وہ قرآن کا مذاق اڑاتا ہے تو انسان کو فطرتی طور پر غصہ آتا ہے ایک مومن وہ غیرت مند ہوتا ہے اور اسے یہ اللہ کی توحید سے انکار کرنے والوں پر وہ غیظ و غضب کا شکار ہوتا ہے اسی طرح اللہ کی کتاب سے انکار کرنے پر انسان کو غصہ آتا ہے اور یہ تبلیغ میں اور اللہ کی کتاب کی دعوت کرنے میں یہ مراحل کئی مرتبہ یہ انسان کے سامنے آتے ہیں تو قرآن یہاں پہ ایمان والوں کو ادب دیتا ہے کہ جو اللہ کی اللہ کے عذاب کو نہیں مانتے جو اللہ کی کتاب کا مذاق اڑاتے ہیں اور اللہ کے عذابوں کا مذاق اڑاتے ہیں نہیں مانتے ان کے ساتھ مت الجو بلکہ ان سے اعراض کرو یہ قل للذین آمنوں کہہ دیجئے پیغمبر ان لوگوں سے آمنوں کے جو ایمان لائے ہیں اور قرآن کے آغاز سے ہی ہم یہ قائدہ یہ بیان کرتے چلے آ رہے ہیں کہ امنوں اور کفرو قرآن میں جب آ جائے تو یہ ماقبل مضمون کی طرف اشارہ ہوتا ہے ماقبل میں جو مضمون چل رہا ہوتا ہے تو امنوں میں اشارہ اسی پر ایمان لانا اور کفرو میں بھی انہی ماقبل چیزوں سے انکار کرنا اب ماقبل میں توحید کے دلائل گزرے قرآن کی عظمت یہ بیان ہوئی تو دونوں کی طرف اشارہ کل کہہ دیجیے پیغمبر للذین ان لوگوں سے آمنوں کہ جو ایمان لائے ہیں اللہ کی توحید پر کہ جو ایمان لائے ہیں اللہ کی کتاب پر یغ فرو لدین لا یرجو نیا ملا یغ کہ وہ اعراز کریں یہاں پہ یغ یہ اعراز کریں للّینہ مفسرین مانا کرتے ہیں اے فحون اس طرح قرآن دیگر جگہوں پہ یافو اور یس تو یہاں پہ یگ کہ وہ اعراز کرے للذین ان لوگوں سے لا یرجو ایام اللہ کہ جو امید نہیں رکھتے ایام اللہ اللہ کے دنوں کی لا یرجو ایام اللہ کہ وہ امید نہیں رکھتے کہ وہ توقع نہیں کرتے ایام اللہ اللہ کے دنوں کی اللہ کے دنوں کی وہ امید نہیں رکھتے یہ لفظ سورہ ابراہیم میں بھی گزرا تھا وزک کرم بے اللہ اور نصیحت دو ان لوگوں کو بھی ایام اللہ اللہ کے دنوں کے ذریعے یہ ایام اللہ سے مراد یہ وہ دن مراد ہیں اور ایام اللہ سے مراد یہ ان دنوں سے یہ کنایا ہے کہ جن میں اللہ نے اپنے دشمنوں پر عذاب نازل کیے ہیں جیسے قوم نوح پر قوم عاد پر قوم سموت پر جن دنوں میں ان پر عذاب نازل کیے گئے تھے تو عرب ان دنوں سے تعبیر ایام اللہ سے کرتے ہیں تو مانا یہ لا ارجون ایام اللہ ہی کہ جو امید نہیں رکھتے ایام اللہ یہ اللہ کے دنوں کی یعنی اللہ کے عذابوں سے جن دنوں میں اللہ کا عذاب اس کے دشمنوں پر نازل ہوئے ہیں اس کی سرے سے امید اور توقع ہی نہیں کرتے اتنے بے خوف ہو چکے ہیں کہ وہ سرے سے اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہی نہیں تو اے ایمان والوں ان لوگوں سے اعراض کرے اور ان کے ساتھ نہ الجیں یعنی ان کے ساتھ یہ جی اپنا دماغ نہ کھپائیں بلکہ اگر وہ الجھنا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ نہ الجھے مقصد یہ ہے اسی لیے زمخشری کشاف میں مانا کرتا ہے لا, لَا بےآ کہ جو لوگ توقع نہیں کرتے توقع نہیں کرتے یہ جی اللہ کے دشمنوں پر نازل ہونے والے عذابوں کی کہ قوم نوح پر کون سا عذاب نازل ہو چکا تھا قوم عاد اور قوم سمود وہ کیسے ہلاک کیے گئے تھے یہ لوگ سرے سے ان عذابوں کی توقع ہی نہیں کرتے اتنے بے خوف ہو چکے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں منقولشری منقو الحم لوقا عرب کہ عرب عربوں کی جو جنگیں ہوئی ہیں تو ان سے تعبیر کرتے ہیں ایام العرب کے ساتھ عربوں کی جو مشہور جنگیں وہ ہو چکی ہیں تو ان جنگوں پر وہ ایام العرب کا اطلاق کرتے ہیں تو اسی طرح جن دنوں میں اقوام پر عذاب نازل ہو چکے ہیں تو انہیں بھی ایام اللہ قرآن کی اصطلاح میں یہ کہا جاتا ہے صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے یہ جی صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ ابئی جی ابنقاب اور ایام اللہ کا اطلاق یہ عذاب صرف عذاب پر نہیں بلکہ اس کا اطلاق پھر نعمتوں پر بھی کیا جاتا ہے جیسے صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے ابئی ابنقاب رضی اللہ تعالیٰوں کی روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ان نہ ان نہو نما علیہ السلام فی قومی ہی حضرت موس علیہ السلام وہ اپنی قوم میں یزک کے رحم اللہ وہ اپنی قوم میں کھڑے انہیں اللہ کے ایام کے ساتھ نصیحت کر رہے تھے اور پھر کہتے ہیں وہ ایام اللہ نامہ اہو و اور ایام اللہ سے مراد اس کی نعمتیں اور اس کی مصیبتیں یہ دونوں مراد ہیں اس کی نعمتیں اور اس کی مصیبتیں یہ دونوں مراد ہیں اسی لیے مفسرین ایام اللہ سے مراد یہ بھی مراد لیتے ہیں لا ارجونا ایام اللہ ہی کہ جو عقیدہ نہیں رکھتے اللہ کے عذابوں کی شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ الفوظ القبیر میں جو انہوں نے پہلا عنوان وہ ذکر کیا ہے وہ علوم خمسہ کا ہے یہ مضمون سورہ فاتحہ میں ہم تفصیل ذکر کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ یہ ام الکتاب ہے یہ ام القرآن ہے یعنی پورے قرآن کا خلاصہ ہے اور پورے قرآن کا پوری کتاب اللہ کا یہ خلاصہ ہے قرآن کی بنیاد ہے تو وہاں پہ ہم ذکر کرتے ہیں کہ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے قرآن میں کتنے مضامین ہیں تو پھر ہر عالم یہ اپنے علم کے مطابق انہوں نے قول کیا ہے تو سورہ فاتحہ میں ہم تقریباً کوئی بارہ تیرہ اقوال ذکر کرتے ہیں کہ امام راضی کے بقول قرآن اتنے علوم پر مشتمل ہے اسی طرح امام غزالی کے مطابق انہوں نے جواہر القرآن میں قرآن اتنے علوم پر مشتمل ہے اسی طرح فلاں عالم نے یہ قول کیا ہے فلاں عالم نے یہ قول کیا ہے انہی میں ہم شیخ حسین علی رحمہ اللہ جو ہمارے اساتذہ کے استاد ہیں وہاں بچھراں کے میاں کے امام الموحدین ان کا قول بھی ذکر کرتے ہیں کہ قرآن مجید یہ آسانی کے لیے چار حصوں پر تقسیم ہے اور ہر حصہ وہ الحمد کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور وہ تمام مضامین سورہ فاتحہ میں ہیں اسی طرح شاہ ولی اللہ کا ایک قول ہے کہ قرآن اس کی تمام آیات یہ پانچ علوم پر مشتمل ہیں ایک ہے علم الاحکام ایک ہے علم المخاسمہ ایک ہے علم اور تین قسم کے تذکیرات ہیں علم تسکیر ایام اللہ علم تسکیر بال اللہ اور علم التذکیر بالموت موت و مابعد الموت سورہ فاتحہ میں یہ پانچوں کے پانچوں علوم تھے تو اسی وجہ سے سورہ فاتحہ کو یہ قرآن کا خلاصہ اور یہ قرآن کے ابتدا میں رکھا گیا ہے علم الحکام پر ایاک کا نعبد و ایاک کا نستعین یہ تمام کا تمام علم الحکام پر مشتمل ہے علم المقاسمہ اس صورت میں مغدوب علیہم دالین یہود و نصارہ کا ذکر کیا گیا ہے اسی طرح انعام تال یہ گروہ ذکر کیے گئے ہیں اور پرشا ولی اللہ نے مغدوب علیہم اور زوالین کے ساتھ علم المقاسمہ میں یہود نصورہ منافقین مشرقین یہ تمام ذکر کیے ہیں مغدوب علیہم میں مشرقین اور یہود ظالین میں منافقین اور نصارہ اسی طرح علمکیر ایام ملا کہ اللہ کا اللہ کے وہ عذاب کے دن علیہم اور ظالین یہود و نصارہ پر اللہ کی پکڑ جو ہے وہ آ چکی ہے اور وہ اللہ کی گرفت میں وہ آ چکے ہیں اسی طرح علم تسکیر بال اللہ اللہ کی نعمتیں سیرات اللہ انعام تلیہ اور ان میں علم التذکیر بالموت وما بعد الموت مالکی الدین یہ علم التذکیر بالموت ہے و بعد الموت ہے تو یہاں پہ لا يرجون ایام اللہ کہ وہ عقیدہ نہیں رکھتے وہ توقع نہیں کرتے کہ اللہ کے دشمنوں پر نازل ہونے والے دنوں کی یعنی ان عذابوں کی وہ عقیدہ نہیں رکھتے توقع نہیں رکھتے قومم بے مقان یکسب تاکہ بدلا دے اللہ اس قوم کو بے ماکان یکسیبون بسبب ان اعمال کے کہ جو تھے وہ کرنے والے من عامل صاحن ابسایت میں بشارت ہے ماننے والوں کو اور تخویف ہے نہ ماننے والوں کو من عامل صالحا لحن نفسی ہی تو جس نے عمل کیا نیک اور عمل صالح سورہ بقرہ سے ہم یہ یہاں تک چلتے چلے آ رہے ہیں کہ قرآن عمل صالح کی اصطلاح ذکر کرتا ہے ہر کوئی کہتا ہے میرا عمل نیک ہے دیوبندی کہتا ہے میرا عمل نیک ہے بریلوی کہتا ہے میرا عمل نیک ہے شیعہ کہتا ہے میرا عمل نیک ہے سنی کہتا ہے میرا عمل نیک ہے نیک عمل کسے کہتے ہیں نیک عمل کی اچھی تعریف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں فضیل ابن ایاز فضیل ابن ایاز وہ کہتے ہیں المتوفا 187 ہجری کہ نیک عمل ان میں دو چیزیں ضروری ہیں اور اصل میں وہ یہ بات اپنی طرف سے نہیں کر رہے بلکہ قرآن میں جگہ جگہ یہ دونوں شرائط یہ ذکر کیے گئے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 112 میں اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں سورہ نسا میں اور بہت سی جگہوں پہ یہ شرائط قرآن نے خود ذکر کی ہیں کہ عمل صالح وہ عمل ہے کہ جو اس میں اخلاص ہو اور جو پیغمبر کی سنت طریقے کے مطابق ہو اگر ایک عمل میں اخلاص ہے لیکن وہ پیغمبر کے سنت طریقے کے مطابق نہیں ہے یاد رکھے وہ عمل صالح نہیں ہے اور اگر ایک عمل وہ پیغمبر کے سنت طریقے کے مطابق ہے لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے پھر بھی وہ عمل صالح نہیں ہے عمل صالح ہر وہ عمل ہوگا کہ جس میں یہ دونوں شرائط یہ جمع ہوں اسی لیے جو لوگ یہ ابھی چھ ستمبر کو عید میلاد النبی یہ آنے والا ہے تو لوگوں سے پوچھا جائے کہ آپ عید میلاد النبی کیوں مناتے ہیں تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ اللہ کے پیغمبر سے محبت ہے چلو ٹھیک ہے ہم آپ کی نیت پر یہ شک نہیں کرتے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے یہ کام نہیں کر رہے آپ کی نیت درست ہے لیکن آیا یہ عمل یہ اللہ کے پیغمبر سے ثابت ہے تیئس سالہ دور نبوت ہے ایک مرتبہ دکھا دیا جائے کہ اللہ کے پیغمبر نے اس دن کو عید میلاد النبی منایا ہو پھر چالیس سالہ خلافت راشدہ کا دور ہے اس میں ایک صحابی کا بتا دیا جائے کہ جنہوں نے یہ منایا ہو نہیں دکھا سکتے اور رمومات سے استدلال کرتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے فل رحو بزال اور یعنی ایسے ایسے آیات اور دلائل کے جو بالکل غیر سری ہی ہیں من عمل صالحا ہی تو بس جس نے عمل کیا نیک تو اس کا فائدہ اس کی اپنی ذات کے لیے ہے وہ من اصا افعالحہ اور جس نے برا عمل کیا فعلحہ تو اس کی سزا اس پر ہے ثم الا رب ترجعون اور پھر اپنے رب کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے اللہ الذي سخر القم اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے تابع کیا ہے تمہارے فائدے کے لیے سمندر کو تاکہ چلیں کشتیاں الفلک واحد اور جمع دونوں کے لیے یہ ایک طرح کا لفظ آتا ہے فلک لے تجری الفلکو تاکہ چلیں اسی لیے جو ضمیر اس کی جانب لوٹائی جاتی ہے تو اسی سے اس کے واحد اور جمع کا اندازہ وہ لگایا جائے گا یہاں پہ تجری واحد مونز واحد منس ہے تو اسی وجہ سے الفلک یہ جمع ہے لجری الفلقفی تاکہ رواں ہوں تاکہ چلے کشتیاں فی ہی اس سمندر میں بے امری ہی اللہ کے حکم سے ول تب تغوین فضل اور تاکہ تم تلاش کرو اللہ کے فضل سے یہ رزق حلال سے ولا القم اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو وسخم مافِ سماوات و مافل اور دے اور تابے کیا ہے تمہارے فائدے کے لیے وہ جو اوپر آسمانوں میں ہے اور وہ جو نیچے زمین میں ہے عقیدہ رکھو کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں ان نفیدہ بے شک ان دلائل میں ضرور نشانیاں ہیں اللہ کی وحدانیت کی اس قوم کے لیے کہ جو سوچ اور فکر کرتے ہیں غور اور فکر کرتے ہیں اللہ کی کتاب میں کہہ دیجئے پیغمبر ان لوگوں سے کہ جو ایمان لائے ہیں اللہ کی توحید پر قرآن پر یغ فرول کہ وہ ایراض کریں وہ منہ پھیریں ان لوگوں سے لا ارجون ایام اللہ ہی کہ جو عقیدہ نہیں رکھتے یہ اللہ کے عذابوں کی جو توقع نہیں کرتے کہ اللہ کے عذابوں کے نزول کی کہ وہ ہم پر نازل ہو جائیں گے بالکل ڈرتے نہیں ہیں لیت ذی ال قومً لیت تاکہ بدلہ دے اللہ اس قوم کو بے مقان یکسیبون بسبب نعمال کے کہ جو تھے وہ کرنے والے من عامل جس نے عمل کیا نیک تو فائدہ اس کی اپنی ذات کے لیے ہے اور جس نے برا کیا تو اس کی سزا اس کی اپنی جان پر ہے اور پھر اپنے رب کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے رب العالمین